یادین والوں کا فرو اگر تم نے کافروں کی باتیں مانی یا ردو کم اللہ کم تو وہ تمہیں تمہارے دین سے دور کر دیں گے کافروں کی باتیں نہ مانو فتن خلیب خاصرین ورنا اگر باتیں مانی تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے ان کے کلچر ان کے فیشن ان کی تہذیب و تمدن ان کے اعتراضات پر کان نہ دھرو قرآن و حدیث سے وابستہ ہو جاؤ اللہ اس کے رسول کی فرماورداری کرو بل اللہ مولا کو ان سے نہ ڈرو بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے مالک ہے مددگار ہے وہ خیر ان اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے سن فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُ الرُّعْبَ انکریر ہم کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا روب داخل کر دیں گے بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک چھہرایا مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہ کی یعنی اپنی طرف سے من مانیا کر کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک چہرایا ماں واہ اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے وہ بھی سمت اور جہنم ظالموں کا بہت ہی برا ٹھکانا ہے فرماتے ہیں فرماتین سایت کے نازل ہوتے ہی اس وقت سے لے کر آج تک کافروں پر مسلمانوں کا روب ہے چاہے مسلمان کتنے بھی کمزور ہیں کافر آج بھی مسلمانوں سے ڈرتے ضرور ہیں لیکن اگر مسلمان متحد ہو جائے اور قرآن و حدیث کا عامل ہو جائے تو کافروں کے خلاف اللہ تعالی مسلمانوں کو غیبی امداد عطا فرمائے بعض مسلمان یہ کہتے کہ ہم سے یہ وعدہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا تو غزبۂ عہد میں یہ وعدہ کیوں پورا نہ ہوا یہ جواب دیا گیا کہ یہ تمہارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے وعدہ تو اللہ تعالی نے پورا فرمایا ابتدا میں تمہیں فتح مل گئی تھی اور تم جنگ جیت گئے تھے سات سو تم تھے وہ تین ہزار تھے لیکن تمہیں فتح مل گئی پھر کیا ہوا اس کا ذکر قرآن نے بیان کیا والا قد سودا اللہ بے اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا اور یہ وعدہ پورا ہوا خم بھی جب تم اللہ کے ایزن سے کافروں کو کاٹ رہے تھے اور تم نے بائیس کافروں کو کاٹ کے رکھ دیا اور ایسا روپ تاری ہوا کہ کافر اپنا مال چھوڑ کر بھاگنے لگے لیکن پھر کیا ہوا حتہ ادا فشل یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی وہ تنازع تم اور اپنے معاملے میں جھگڑا کیا یعنی حضور نے فرمایا کہ تم پچاس تیر انداز یہاں سے مت ہٹنا اور تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات میں اختلاف کیا وہ آسائی تم اور تم نے نافرمانی کی اراکم ماں تو شب اس کے بعد کہ تمہیں اللہ نے وہ چیز دکھائی جو تمہیں بڑی محبوب تھی یعنی فتح مل گئی کافر بھاگ رہے تھے لیکن جب تم نے نافرمانی کی تنازع کیا اور جب تم نے بزدری دکھائی تو فتح شکست میں تھوڑی دیر کے لیے تبدیل ہوئی تمہیں سبق سکھانے کے لیے اور پھر تمہیں دوبارہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے فتح عطا فرمائے مین گم میوری دودھ دنیا ان پچاس میں سے چالیس تیر انداز وہ تھے کہ جو مال غنیمت کے حصول کے لیے نیچے اتر گئے مین گم یرید الدنیا تم میں سے بعض وہ تھے جو دنیا کو چاہ رہے تھے امین کم میں یورید اور تم میں سے بعض وہ تھے جو آخرت کو چاہتے تھے وہ دس افراد تھے جو اسی درے پر جب کافروں نے پیچھے سے حملہ کیا تو وہ دس افراد نہ روک سکے اور وہ شہید ہو گئے ثُمَّ صَرَفَكُمْ سورفہ پھر اللہ تعالی نے تم پر کافروں کو پھیر دیا چاروں طرف سے کافر تم پر ٹوٹ پڑے لیب تاکہ تمہاری آزمائش ہو تم اس درے کو چھوڑ کر کافروں کی طرف آئے تو کافر تم پر ٹوٹ پڑے اب تمہاری آزمائش تھی کہ یا تو تم اپنی جان اللہ کی راہ میں نذرانہ پیش کر دو یا میدان جنگ سے بھاگتے ہو لیکن تم میں سے بعض میدان جنگ سے بھاگے والا خد اور بے شک اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا تو حضور اقدت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ سے بھاگنے والے مسلمانوں کو معاف فرما دیا وہ چالیس تیر انداز جو نیچے اترے انہیں بھی معاف کر دیا گیا اب کوئی ان کے بارے میں بے ادبی کا کلمہ کہے تو وہ خود گناگار ہوگا جب اللہ نے معاف کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے خلاف کوئی بات کہنے والے علی المؤمنین اور اللہ مومینوں پر بڑے فضل والا ہے اے مسلمانوں از یاد کرو تم تس تیز بھاگ رہے تھے میدان جنگ چھوڑ کر ولا تلو اور پیچھے مڑ کر کسی کو تم دیکھ نہ رہے تھے ایسی تم پر گھبراہٹ تاریخی تھی رسول ید او فی اخرا اور ایک کونے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے تھے لیکن تم نے ان کی پکار کو نہ سنا ف عصاب کم غم <بِغَمِّن> تم نے اپنے نبی کو رنجیدہ کیا ان کی نافرمانی کی تو نبی کو رنجیدہ کرنے کے بدلے میں اللہ نے تمہیں بھی رنج دے دیا فصاب کم غم غم <بِغَمِّن> غم کے بدلے اللہ نے تمہیں غم دیا اس آیت کے تحت مفسرین فرماتے ہیں بڑی ہی عبرت انگیز بات ہے کہ انہوں نے درے سے ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنجیدہ کیا تو یہ پریشانی آ گئی آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر انور میں رہ کر پوری کائنات کو ملازہ فرما رہے ہیں ایک عاشق رسول غور کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم گناہ کرتے ہیں تو در حقیقت ہم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کرتے ہیں اور جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کرے کیا اسے خوشیاں مل سکتی ہیں تو حضور کی فرما برداری کیجیے حضور کی اطاعت کیجیے حضور کی نظر کرم ہوگی اور انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا غم غم غم کے بدلے غم دیا تم نے حضور کو رنجیدہ کیا تو ہم نے تم پر رنج کو مسلط کر دیا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور جو اللہ کے محبوب کو رنجیدہ کرتا ہے اللہ تعالی اسے خوشیاں نہیں عطا فرماتا لیک لاتا زن پھر جب انہوں نے ایسا کیا اللہ نے معاف کیوں کر دیا میں معافی اس لیے آئی تاکہ لا تخن تم غم اب نہ کرو اب حوصلے پست نہ کرو علامہ فاط اس پر جو ہاتھ سے نکل گیا جو نقصان ہوا ہے اب اس کا غم نہ کرو آگے کی فکر کرو اس کے لیے حوصلے بلند رکھو الام اصاب کم اور جو تم پر مصیبتیں آئیں اس پر رنجیدہ نہ ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مغفرت کی بشارت عطا فرمائی کہ اس خوشی میں تمہارا رنج دور ہو جائے اللہ خبیر بما تعملون اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے ثم انزل علیکم من بعد ایک بڑی تاریخی دلچسپ بات ہے کہ جب چاروں طرف سے کافروں نے حملہ کیا اور مسلمانوں پر آزمائش آئی اور اس موقع پر تین سو منافقین تو بھاگ گئے تھے لیکن کچھ منافقین مالے غنیمت کے لالچ میں واپس آ گئے تھے تو اب جب یہ حملہ ہوا تو ان کی تو جان پر بنائی آئی وہ تو سمجھے فتح ہو گئی ہے تو ایک طرف منافقین کی یہ حالت ہوئی اور مسلمانوں پر اللہ نے کیسا کرم کیا کہ پہلے تو مشکلات آئیں ستر مسلمان شہید ہو گئے سب زخمی ہو گئے اب بظاہر یہ لگتا تھا کہ مسلمان اب تھک چکے ہیں وہ کافروں کا مقابلہ کیسے کریں گے تھوڑی دیر کے لیے ان کو اونگ آ گئی اور ہاتھ سے تلوار چھوٹنے لگی مسلمانوں کی اور اس یہ چند لمحات کے لیے اونگ تھی اور جیسے ہی یہ اونگ ختم ہوئی مسلمانوں کی ساری تھکن دور ہو گئی اور ایسی قوت ان میں آ گئی کہ انہوں نے کاپروں پر دوبارہ حملہ کیا اور اللہ نے فتح نصرت عطا فرما اس نعمت کا ذکر ہے ثم پھر بعد میں غم اور رنج کے بعد اللہ نے تم پر نازل فرمائی امن تنسن چین والی اونگ یغشا اونگشا تم میں سے ایک گروہ کو اس نیند نے اس اونگ نے گھیر لیا صاحبی رسول کہتے ہیں ہاتھ سے تلوار چھوٹنے لگی جیسے انسان کو جھوکے آتے ہیں یہ چند لمحات کی بات تھی وہ اور وہ منافقین جو مال غنیمت کے لیے آئے تھے قد اہم مت ہوں ہوں ان کی جان پر بند پڑی تھی یا وہ اللہ کے بارے میں جاہلیت جیسا ناجائز گمان کرتے تھے اور وہ یہ سوچنے لگے کہ نوزب اللہ نے ظال یہ دین اسلام سچا نہیں ہے یہ تو فتح جو ہوئی تھی یہ اتفاقی امر تھا اللہ نے کوئی مدد نہیں کی نعوذ باللہ من ظالم یقولونا کہ منافقین کہنے لگے حل من الامن من منشئی کیا معاملے کا ہمیں کچھ بھی اختیار ہے یعنی ہمارا تو بس ہی نہیں ہم پٹ رہے ہیں اگر ہم دین اسلام پر عمل پیرا ہیں اور یہ دین اسلام سچا ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی اس طرح کے انہوں نے خیالات کی اور مسلمانوں پر اللہ نے چین کی نیند کو داخل کر دیا مسلمانوں پر خوف دور ہو گیا اور یہ اپنی جان کے خوف میں کاپ رہے تھے کل اے محبوب آپ فرمائیے انہ بے شک تمام معاملات کا ذاتی اختیار تو صرف اللہ کو ہے اس بات میں تو کوئی شکی نہیں ہے سارے اختیار ذاتی تو اللہ ہی کو ہے یوگ فون فی انسین منافقین اپنے جی میں ایسی ایسی باتیں چھپا رہے تھے جو وہ تم پر ظاہر نہیں کر رہے تھے اس کے علاوہ بھی ان کو بڑے وسوسے آ رہے تھے اور وہ تھے ہی منافق ایمان ان کا تھا ہی نہیں یا وہ کہتے تھے لو کان لنا من امر شئی ان اگر ہمارا بس چلتا ما قتلنا نہ ہا ہونا تو اس جگہ نہ مارے جاتے اگر ذرا ہم میں عقل ہوتی تو اس میدان میں نہ آتے یعنی اب افسوس کا اظہار کر رہے اے محبوب آپ فرمائیے ان منافقوں سے لو کنتم تم فی بیوتکم اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے اور تمہارا مرنا اس میدان میں لکھا ہوتا تو تمہیں موت سے کوئی بچا نہ سکتا لبر کتب قتل تو جو قتل تمہارا لکھا ہوا ہے یہ قتل تمہیں گھسیٹ کر تمہاری قتل گاہ میں تمہارے مرنے کی جگہ پر لے آتا اس سے ہمارے لیے بھی عبرت ہے کہ احتیاطی تدابیر انسان اختیار کرے مگر اس بات کو یاد رکھے جہاں موت لکھی ہے وہاں انسان ضرور پہنچے گا اور جہاں موت نہیں لکھی چاہے کتنے بم تھماکے ہوں اگر نہیں لکھی تو وہاں ہوگا بھی تو ایک منٹ پہلے نکل جائے گا اور لکھی ہے تو نہیں ہوگا تو پہنچ جائے گا اس لیے گھبرانا اور بزدل بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہاں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اجازت ہمیں شریعت نے دی ہے ولی یب اللہ معافی سدوری کم یہ سب اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالی آزمائش فرمائے جو کچھ تمہارے سینوں میں ایمان کی بلندی ایمان کی مضبوطی ظاہر ہو اور منافقوں کا نفاق ظاہر ہو ولیما مَا فِي قُلُوبِكُمْ قلوب اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے اللہ اس کو ظاہر فرما دے والد اور اللہ سینوں کے رازوں کو خوب جاننے والا ہے تو یہ غزبہ بہت پہلا موقع ہے جہاں منافقوں کا نفاق ظاہر ہو گیا یہ وہ منافق تھے جو حضور کے پیچھے نمازیں ادا کیا کرتے حضور کا کلمہ پڑھتے قرآن پڑھتے جہاد میں شریک ہوتے اپنے آپ کو مسلمان کہتے لیکن دل سے حضور پر ایمان نہیں لائے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اور بغض اپنے دل میں رکھتے مسلمانوں کو حضور کی تعظیم اور توقیر سے دور کرنے کی کوشش کرتے تو غزوہ عہد میں یہ پہلا موقع تھا کہ جب ان کا نفاق کھل کے سب کے سامنے آیا انی ط یوم تلقل جمعانی بیشک تم مسلمانوں میں سے جو مسلمان پھر گئے میدان جنگ سے بھاگ گئے اس دن جب دو لشکر آپس میں ٹکرائے غزوہ احد کے موقع پر ان مس تزلهم الشیطان بعد ما کسبو یہ لغزش انہیں شیطان نے دی بعد ما کسبو اس گناہ کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا یہ ان کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ایسا ہوا کہ یہ میدانی جنگ سے بھاگے اور بھاگے کیوں شیطان نے لغز دی اور شیطان کے وار میں کیوں آئے اپنے برے اعمال کی وجہ سے اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ شیطان نیکی کرنے سے دور بھاگتا ہے جب انسان نیکی سے دور ہوتا ہے تو شیطانی حملے اس پر زیادہ بڑھ جاتے ہیں وَلَقَدْ اور اللہ نے ان مسلمانوں کی لغزش کو معاف فرما دیا ان اللہ غفور ان حلیم بے شک اللہ تعالی والا حلم بخش والا و پیارے بھائیوں ان تمام باتوں میں جہاں بے شمار حکمتیں اور بے شمار باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں وہاں پر یہ درس بھی ملا کہ موت کا وقت مقرر ہے موت سے فرار ممکن نہیں کتاب اجلا کے الفاظ آپ نے سنے جس کے معنی آپ نے سیکھے کہ لکھے ہوئے مقررہ وقت پر موت آئے گی اور یہ بھی آپ نے دیکھا مزاج جہاں موت لکھی ہے موت گھسیٹ کر وہاں پہنچا دے گی تو موت سے فرار ممکن نہیں ہے ایک دن مرنا ہے اقل من دانا سمجھدار ہوشیار وہی شخص ہے جو اس قلی بے وفا فانی مختصر غرض اور مطلب کی دنیا کی حقیقت کو سمجھ جائے اور اس دنیا کی حقیقت سمجھ کر دنیا میں رہتے ہوئے موت اور قبر و آخرت کی تیاری کرنے والے اعمال کرے اور جب وہ اس دنیا سے جائے عالم یہ ہو کہ اللہ بھی اس سے راضی ہو اس کے رسول بھی اس سے راضی ہوں زمین اس کے لیے رو رہی ہو آسمان رو رہا ہو زمین اس لیے رو رہی ہو کہ مجھ پر سجدہ کرنے والا باقی نہ رہا اور آسمان اس لیے رو رہا ہو کہ وہ نیک آمال جو مجھ سے گزرتے تھے وہ نیک آمال کرنے والا اس دنیا سے چلا گیا کاش اس شان سے موت آئے کہ زبان پر طیبہ جاری ہو سبز گمبت کے سائے تلے ہو سنہری جالیوں کی رو برو ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے حضور کے دیدار میں حضور کے جلبوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ایمان و عافیت کی موت نصیب ہو جائے جنت البقی متفن بن جائے جنت الفردوس میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل جائے کاش ایسی شاندار زندگی نصیب ہو اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی ایک کان سے سر کان سے نکال دیں اچھا نیک بنیں گے اچھا توحبہ کریں گے یہ سوچتے رہیں گے تمہارا کل موت کسی نہ کسی وقت سامنے آ جائیں گے ہمیں نہیں معلوم جس طرح بیماری اچانک آتی ہے موت بھی ہمارے لیے اچانک ہوگی اللہ تعالی ہمیں موت کی تیاری کرتے ہوئے نیک اور اچھے امال اختیار کرنے کی توفیق قطع فرمائے